من صلی اللہ علی و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 آج 29 مارچ 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 126 میں ہم انشاء اللہ تعالی صورت الانفال شروع کریں گے سورت الانفال قرآن پاک میں آٹھ نمبر پہ ہے سورت اور یہ مدنی سورت ہے اب کنزیکٹو دو سورتیں مدنی آئیں گی اس سے پہلے دو کنزیکٹو مکی صورتیں تھیں سورت الانام اور سورت العراف اور اب کنفریکٹو دو مدنی سورتیں ہیں سورت الانفال اور سورہ توبہ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کچھ ضروری باتیں شروع میں ہی تمہیدن عرض کروں گا سورت الفال کے حوالے سے اور سورہ التوبہ کے حوالے سے کہ ان دونوں صورتوں کا مرکزی ٹاپک ہے جہاد کا اعلی ترین درجہ یعنی قتال جو اسلام کا سمم بونم ہے امینول کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی فلسفی کا ہائیسٹ گڈ جو ہوتا ہے وہ سمم بونم کہلاتا ہے اور قرآن کی روح سے اسلام کا سمم بونم ہے قتال یعنی کوئی شخص اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر آئے اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے اور اپنے کنوکشن والے ایمان کے ذریعے یہ پریکٹیکلی گواہی دے دے کہ جس دین کے اوپر میں چل رہا ہوں اس کے لیے میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں یہ ہائیسٹ گڈ ہے اسلام کا تو اب ان دو صورتوں کا مرکزی ٹاپک قتال ہی ہے اور اس کی خاص وجہ ہے دو باتیں یہاں پر شروع میں ہی آپ سمجھ لیں جو امام کائنات سعید والآخرین شفیع المہ رحمت للعالمین العالمین و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے ریفرنس سے یونیک چیزیں ہیں دو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کے کیس میں نہیں ہوئی جب تک یہ دو بنیادی باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے حوالے سے نہیں پتہ ہوں گی کبھی بھی ہم اطال کے موضوع کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آج انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ اسلام کو ملائن کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کو حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اب جب تک مسلمان ان باتوں کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے بسا اوقات تحقیق کے دوران میرے دل میں بھی وسوسے بسے آتے تھے لیکن جب ان ساری چیزوں کو اوورال ایک پکچر کی شکل میں سمجھیں گے کانٹیکسٹ کے ساتھ تو پھر باتیں سمجھنا بڑی آسان ہو جائیں گی اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی اکثر جہادی تنظیمیں بھی ایسا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ جس کتاب اور جہاد کا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن کر کے لاہیت کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن پوری نیک نیتی کے ساتھ غلط ٹریک کے اوپر چڑھ چکے ہیں اکثریت اور اسی میں سے آپ ایک نمائندہ مثال اس وقت شام کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے ویڈیوز یوٹیوب کے کے رکھی ہوئی ہے گلا کاٹنے والے نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جس کا گلا کاٹا جا رہا ہے اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ بسم اللہ اللہ کو پکڑ کے پڑھ کے اس مسلمان کو سب کر رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام کے نام پر اب مجھے بتائیے جب ایک غیر مسلم یہ منظر دیکھے گا تو وہ تو لاکھ دفعہ شکر ادا کرے گا کہ شکر ہے کہ میں نے اسلام کو ایز اے ریلیجن نہیں کیا ورنہ شاید میں یہ گلا کٹنے والی جماعت میں ہوتا اور اسلام کے نام کے اوپر ہی میرا گلا کاٹا جا رہا ہوتا اور پھر اسی حوالے سے آپ کو پتہ کتابیں بھی لکھی نہیں میں نے ابھی تقریباً کوئی تین چار ہفتے پہلے مسئلہ نمبر 83 بھی ریکارڈ کروایا تھا ہو از اللہ Who created اللہ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اس میں جو دورے حاضر کا بہت بڑا ایتھیسٹ ہے رچڈ ڈانکنز جس نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلیوژن آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اس نے اسلام کے اوپر کچھ اعتراضات کیے ہیں ان تمام چیزوں کا میں نے الحمدللہ تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی ہے اور اس کا فیڈ بیک بھی مجھے پوری دنیا سے مختلف ملکوں سے فون کالز اور ای میلز کے ذریعے رسیو ہو رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں مسلمانوں تک پہنچانی ہے مسلمانوں کو بات سمجھانی ہے اور یہ دو صورتیں ہی ہیں بیسیکلی جو آج کل کی جہادی تنظیموں نے انہی میں سے آیات اٹھا کر اور مسلمانوں پر لگا کر ان کو منافق اور کافر اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے اول آداب اللہ ماشاء اللہ ایکسپشنز آر آلویز دیئر اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن اب آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ کون لوگ ہیں اچھے وہ پھر مشکل ہو جائے گا بہر جو ہے وہ غلط ٹریک کے اوپر چڑھی ہوئی ہے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر تو وہ جو دو باتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے عرض کرنی ہے بڑی امپورٹنٹ باتیں تاکہ یہ ہمیں قتال اور جہاد کا موضوع سمجھ آ جائے ان میں سے پہلی بات یہ ہے بھائیوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی رسول کو مبوس کیا اس نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی کچھ لوگوں نے وہ دعوت قبول کر لی اور کچھ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور الٹا بدماشی پر اتر آئے سورت العراف کے اندر ہم تقریباً چھ انبیاء کرام علیم السلام کا یہ سلسلہ پڑھ چکے ہیں سیدنا النا علیہ السلام سیدنا انہ علیہ السلام سیدنا صالح علیہ السلام سیدنا لوت علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا اللہ علیہ السلام تو جب ان لوگوں نے دعوت پیش کی تو مخالفین محب نے, محب دعوت محب نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا چند لوگ اہل ایمان ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور باقیوں کو اللہ کے بارگ تعالیٰ نے الٹیمیٹم دیا کہ ہمارے رسول پر ایمان لے کر آؤ ادر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر وہ اس حد تک آگے بڑھے کے انہوں نے چیلنج کر دیا وقت کے پیغمبر کو کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکل میں مختلف قوموں پر آیا نو علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ہلاک کیا اسی طریقے سے سیدنا اللہ موسی علیہ السلام کے مخالفین کو بھی سمندر میں غرق کر دیا اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اونٹنے کو کاٹنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا جو اللہ تعالیٰ کا واضح موج تھا ان کے لیے اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعوت پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیم السلام کی دعوت کو کنکلوڈ کرنے والے ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں الحمد ماکان محمد ابا مرجال ولا کے رسول اللہ و خاطم نبی <نَبِيهِين> خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہے ان دو الفاظ کے حوالے سے جو قادیانی بحث کرتے ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً پینتیس منٹ کی گفتگو کی ہے خاتم اور خاتم کا فرق اور ختم نبوت کے حوالے سے اور اس کا نمبر بھی مسئلہ نمبر چالیس ہے کیونکہ یہ صورت الحضاف کی 40 نمبر آئے ہے۔ محمد الباح کے رسول اللہ و خاطم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے پہلی بات جو اس پوری تمہید کے بعد کنکلوڈ ہوتی ہے وہ یہ کہ چونکہ آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کو دعوت پیش کی کچھ لوگ ایمان لے آئے اور باقیوں کے بارے میں تیرہ سالہ مکی قرآن کے اندر دھمکیاں آئیں کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر بھی وہی عذاب آ جائے گا جو اگلے رسولوں کی امتوں پر آیا لیکن اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالی نے عذاب استیصال یعنی ختم کر دینے والا عذاب جیسا کہ قوم نو پر طوفان کی شکل میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو سمندر میں غرق کیا گیا اسی طریقے سے بعض کو چنگھاڑ کے ذریعے بعض کو تیز آنیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالی نے اس عذاب کی شکل مختلف کر دی اور وہ شکل یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ذریعے ان کو قتل کیا جائے جو کہ پیغمبر وقت پر ایمان نہیں لائے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال کو فرض کیا اور یہ سورت الانفال کے اندر بات کھل جائے گی کہ اے کافروں تم ہم سے عذاب مانگتے تھے نا یہ عذاب کی پہلی قسط غزر بدر کی شکل میں قبول کر لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالی کی طرف سے عذاب استیصال نہیں آیا بلکہ مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو قتل کروایا گیا چیز وہی تھی اب وہی کرسچن اور جوس اگلے امبیا کے منکرین کو ہلاک کرنے والے معاملات کو تو صحیح سمجھتے ہیں اور یہاں آ قتال کو اور جہاد کو ملائن کرتے ہیں اور ظاہر میں مسلمانوں کا بھی کزور ہے آج کے مسلمانوں کا اور کچھ ہم اپنا مقدمہ ان کے سامنے صحیح پیش بھی نہیں کر سکے یہ بات تو حقیقت ہے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا معاملہ فرض کر کے مسلمانوں پر ان کافروں کو عذاب دلوایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کے مخالفین تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا آج کے کافروں کی بات نہیں ہو رہی کہ آج کے کافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے یہ اس طرح نہیں ہے ان پر ازاب اسی سال اس شکل میں آیا کہ صحابہ اکرام علی مدوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروایا اور اس کی پہلی قسط آئی غزب بدر کی شکل میں اور اس کے بعد غزب عہد پھر غزب خندق پھر سلح ادیبیا ہوا اور آخری قسط جو ہے فتح مکہ کی شکل میں ان پر ٹوٹی اور غزب بدر اس کی پہلی قسط ہے غزب بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی تو اس میں آ بھی جائے گا ذکر سورت الفال کے اندر وہ غیبی مدد دراصل اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب استثال آیا ان کافروں کے لیے اس کی پہلی قسط آئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتے نازل فرما دیے مسلمانوں کے قدموں کو مضبوط کرنے کے لیے تو غیبی مدد آئی کیونکہ کہ عذاب اگلی امتوں پر بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا یہاں پر صحابہ کرام علی امردوان کے ذریعے کافروں پر عذاب آیا اور اس کی پہلی قسط غز بدر کی شکل میں تو یہ پہلی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ قتال اور جہاد کا جو فہم ہے وہ ہمیں سمجھ آئے جہاد تو ایک جنرل ورڈ ہے دعوت و تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے سورت الفرقان آئت نمبر باون میں آتا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ مکی صورت ہے فلاں کے کافرین و جاہد بھی جہاد کبیرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا پرواہ مت کیجیے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجیے جہادم کبیرہ بڑا جہاد دعوت و تبلیغ کو قرآن میں کہا گیا اور اسی طریقے سے جہاد کی ایک اور فارم جو ہے وہ قتال ہے میدان جنگ میں اترانا نماز پڑھنا بھی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف اور روزہ رکھنا بھی نفس کے خلاف جہاد ہے مصیبت پر صبر کرنا بھی نفس کے خلاف جہاد ہے تو یہ مختلف جہاد کی فارمز ہیں انہی میں سے ایک قتال بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالی نے عذاب افتصال دلوایا صحابہ کرام علی مردوان کے ہاتھوں یہ ہے پہلی وہ خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگلے پیغمبروں کی دعوت سے مختلف کرتی ہے اور دوسری خصوصیت دو میں نے بتائی تھی دوسری خصوصیت ہے کہ اگلے انبیاء کرام علی مسلام کے معجزے ٹینجیبل فارم میں ہوا کرتے تھے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے مثلا عیسی علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے اذن سے موس علیہ السلام اپنے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ زمین پر پھینکتے تو وہ اجدا بن جایا کرتا تھا اللہ کے حکم سے اب یہ بہت بڑا فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا معجزہ ہے پلاٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دینا کہاں پر لکڑی اور کہاں پر اشزا سانپ بہت بڑا فزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والا ٹینجیبل معجوزہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں معجزہ ٹینجیبل نہیں تھا جس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں موجزات موجود ہیں بلکہ سینکڑوں جو فزیکل فینامنا آف کو توڑنے والے ہیں. لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں کیا گیا دعوی نبوت صرف ایک معجزے کی بنیاد پر کیا گیا اور وہ ہے القرآ اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت العکبوت کے اندر ارشاد بھی فرما دیا اب یہ بہت اہم ترین چیز ہے اس لیے یہ آیت آپ کھول لیجئے سورت الکبوت پارا نمبر اکیس میں پہلا ہی پیش آپ اگر نکال لیں پارا نمبر اکیس کا پہلا پیج تو آپ کو وہ آیت مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ القرآن ہے قرآن پاک میں چار سو تین نمبر پیج ہے آپ کے بلو والے قرآن پہ قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ پر آیا کہ اس نبی کو کوئی موجزہ کیوں نہیں دیا گیا سورت اللہ کے اندر کافروں کی رٹ ہی یہی ہے اس نبی کو کوئی معاضہ کیوں نہیں دیا گیا اس نبی کو کوئی معوجہ کیوں نہیں دیا گیا تو قرآن کا پڑھنے والا قاری پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم اتنے معاذے پڑھتے ہیں تو کافر کون سے معاوضے مانگتے تھے وہ وہی فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے معاوضہ مانگتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ ہے القرآن اس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہے اور اس کی حکمت کیا ہے اگلے انبیاء اپنی قوموں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے تھی آج کرسچنز عیسی علیہ السلام کا موجا فزیکلی پروف کر کے نہیں بتا سکتے کسی مردے کو زندہ کر کے بتائیں آج وہی وہ آسا جو موس علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا کہیں سے ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے چاہے وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ اس کو زمین پہ پھینکے یا امام کعبہ زمین پر پھینکے یا آپ یا میں تب بھی وہ اظہار بننے کا کیونکہ وہ علیہ اسلام کے ہاتھوں میں ہی موجزہ تھا لیکن یہ القرآن وہ موجودہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجودہ اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجودہ ہے الحمد ہم اس کی بنیاد پر دعوے نبوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آج سائنس اپنے عروج پر ہے کوئی بھی ایک آئت قرآن پاک کی اسٹیبلش سائنس کے خلاف دکھا دے ہائپوس یا تھوریز کی بات نہیں ہو رہی اسٹیبلش سائنس لکھنا الٹا آج کی جدید سائنٹفک فیلڈ کی جو ریسرچ ہے اس نے انہوں نے پاک کی کئی چیزوں کو ویریفائی کیا ہے جو بیسویں سدی کے اندر دریافت ہوئی ہے ایمبرولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایسٹرون کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جیولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اس حوالے سے میں نے کافی سارے لیکچر دیے ہیں مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے مسئلہ اور مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے نام سے مسئلہ نمبر سکسٹی فور کے نام سے وہ ٹاپکس ڈیٹیل سے دیکھے جا سکتے ہیں بہرل اب وہ آیت کھول لیجیے سورت الن کبوت آیت نمبر فورٹی ایٹ وہ ماکم تن قبل ہی من کتاب اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے نزول سے پہلے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے کسی کتاب میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مورجا تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ آپ کے حق میں خوبی تھی اور اس کی دلیل بھی آگے آ جائے گی ولا تقت ہوب <بِيَمِينِك> اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے کیوں ازلر تابل مبتلون اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب اپ نے خود بنا لی ہے. کافر نے کہیں اعتراض نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری ڈائنامک لائف گزار رہے تھے ایک کامیاب تاجر تھے اور اچانک زندگی کا جب چالیسواں برس آیا قبری اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا آپ غار ہے میں عبادت کرنا شروع ہو گئے اگر آپ شروع سے ہی یہ معاملات کر رہے ہوتے تو کافر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے سالوں سے جا کے غار میں بیٹھتے تھے تو کچھ نہ کچھ تو شاعری لکھ کے ہی لے تھی لہٰذا یہ کسی نے اعتراض نہیں کیا ان کو پتا تھا ہمارے سامنے پل کے یہ جوان ہوئے ہیں ان کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے نہ کبھی کسی شاعر کی انہوں نے شاگردی اختیار کی نہ کسی فلاسفر کی شاگردی اختیار کی اور اچانک ایسا کلام لے کر آ ہیں کہ بڑے بڑے شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں اس کو دیکھ کے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا اور سوریہ یونس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے فرماؤں میں اتنا ارسان تمہارے اندر رہ سے پہلے تم نے کبھی اس طرح کی علم و حکمت کی بات مجھ سے پہلے سنی تھی تو اچانک مجھے یہ کہاں سے باتیں آئیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو فرمایا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے ورنہ لوگ آپ پر اعتراض کرتے کتاب آپ نے خود بنا لی جس طرح کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ اعتراض کرتے تھے اب تو یہ معاملات ختم ہو چکے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ تو انجیل کو جو ہے اس میں سے چیزیں نکال کے تو ٹرانسلیٹ کر لی گئی ہیں عربی میں کیونکہ واقعات وہی ملتے ہیں یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا اوریجن ایک ہے نہ کہ یہ چیزیں ملتی ہیں ورنہ جو سائنٹیفک غلطیاں تو اور انجیل کے اندر موجود ہیں قرآن میں وہ غلطیاں کیوں نہیں موجود اس لیے کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ فارم میں ہیں تحریف شدہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا زمہ لیا ہے قیامت تک کے لیے کیونکہ یہ معوزہ قیامت تک کے لیے معاوضہ ہے انکرافر بے شک اس ذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں الحمد تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں قتال کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خوبیاں ایک خوبی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب استی صحابہ کرام کے ذریعے قتال کی شکل میں دیا جو اللہ تعالیٰ پہلے فرشتوں کے ذریعے یا ہواؤں کے ذریعے یا طوفان کے ذریعے قوموں کو ہلا کیا کرتا تھا لہذا اگلی امتوں میں آپ کو کتال بھی اس طریقے سے ڈومینٹ نہیں نظر آتا اکا دکا واقعہ ضرور ملتے ہیں. لیکن ڈومیننٹ نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے اور دوسری خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں بلکہ ال اور ہے قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت موجزہ بھی قیامت تک کے لیے اس وقت شاعری عروج پر تھی تو بڑے بڑے شوہرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے اور آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور سائنٹسٹ حیران ہے کہ آٹھ سے چودہ سو سال پہلے کس طرح ایک شخص اپنی ذہانت کی بنا پر ایسی چیزیں بتا سکتا ہے جو کہ انیس سن ساٹھ ستر اور اسی کے بعد چیزیں دریافت ہوئی ہیں الیکٹرانک مائکروسکوپ کی دریافت کے بعد یا اسی طریقے سے ٹیلیسکوپس کے بعد اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو ماننے میں ہمیں کوئی آر نہیں کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس حوالے سے کئی ایک ویڈیوز بھی موجود ہیں ایک ویڈیو جو ہے پیس ٹی وی نے بھی ریلیز کی ڈاکومنٹری تقریباً ایک گھنٹہ اور پچپن منٹ کی ہے اور اس میں ہرونیائی کی ویڈیوز کے بھی کلپس اٹھائے گئے ہیں دا دا سائنز آف ایگزٹینس آف گاڈ اللہ تعالی کی موجودگی کی نشانیاں تو اس میں کئی ایک سائنٹسٹ کے ویڈیو انٹرویوز ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانا ہے کیونکہ ساٹھ ستر اسی کے بعد جو چیزیں دریافت ہوئی جو پہلے انسانوں کو پتا بھی نہیں تھی وہم میں نہیں آ سکتی تھی وہ چیزیں اس کتاب میں ٹائم ڈیٹیل تک خوشرا ایمبریالوجی کی فیلڈ میں کہ ماں کے پیٹ, پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے اس کی کیا سٹیجز ہیں وہ ٹائم ڈیٹیل تک قرآن میں موجود ہے جو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد چیزیں ڈسکور ہوئی بہرل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے لکھنا جانتے یا پڑھنا جانتے تو کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی یہ سورت القبوت آیت نمبر اڑتالیس بل ہوا آیاتم بینات بلکہ یہ تو ہیں روشن نشانیاں فی صدور اللہ ات العلم ان کے سینوں میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے وہ ماں یج حد آیاتی نا اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی جو کہ ظالم لوگ ہیں جان بوجھ کر اترے ہوئے ہیں گمراہی پر اب جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اس کو تو جو کچھ مرضی دکھا دی جائے کبھی بات نہیں مانے گا جو سورت النام میں آٹھویں پارے کی پہلی آئے تھی یہی ہے ولو انا نزلہ علیم الملائی کا اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیں اور مرتے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور ہر چیز جو ان کو قیدی بتائی جاتی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے حقائق بالکل سامنے ہیں جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا تو جو ایمان والے ہیں وہ یہ چیز بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے وکال ان ضلع علیہ آیا تم میں تو یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی موجودہ کیوں نہیں نازل کیا گیا وہی جو میں کہتا ہوں بار بار وہ سوال کرتے تھے تو اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے کہ بھائی جو موضاء تم مانگتے ہو وہ اس نبی کی دلیل ہی نہیں ہے اس نبی کی دلیل تو کیا من تک کے لئے مورزہ ہے کل ان نمل آیا تو ان دہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں اور موجزات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ ان نما انا نویر ام اور میں تو ہوں صاف ڈر سنانے والا اللہ تعالیٰ کے بحاف پر تمہیں آخرت کا ڈر سنانے والا ہوں اولم یق الی کل کتاب لا علیہم کیا ان کے لیے یہ موجہ کافی نہیں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جس کی آیات ان پر پڑھی جاتی یہ ہے موجو ان نفیزہ رحمتوں ذکر علی قو بے شک اس میں ہے رحمت اور نصیحت اس قوم کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ قرآن ہے وہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو آپ یہ دیکھیں کتنی تمہید بنانی پڑی مجھے صورت الفال ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن یہ دو باتیں کتال اور جہاد کے حوالے سے بہت ضروری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب استی جو ہے ختم کر دینے والا عذاب وہ صحابہ کرام علی مردوان کے ذریعے قتال کے ذریعے کافروں کو دلوایا گیا اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ القرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے اور اس قرآن کے حوالے سے میری ایکسکلوسو دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے میں نے اس کو نمبر ہی ایک دیا ہے امام المبیا کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ الحمدللہ گفتگو اس حوالے سے بہت اہم ہے اور یہ جو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے معاضہ ہے اور نشانیاں ہر دور میں قرآن پاک جو ہے ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرما دیا ہے آیاتنا مایاتی نفاقی وفی حتی لهم الحق ان قریب ہم ان کافروں کو زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اب ایسٹرانومی کی فیلڈ میں زمین و آسمان میں کیا نشانیاں دکھائی اور اپنی جانوں میں سٹرکچر آف ڈی دریافت ہونے کے بعد دنیا حیران ہوگی کہ کس طرح ٹائمس ڈیٹیل تک چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں ہر زندہ مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے جب ڈی ایل اے کی سٹرکچر دریافت ہوئی یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور تو بھی اتراض کرتے ہیں کہ جی یہ جب کوئی ہم چیز دریافت کر لیتے ہیں تو پھر مسلمان کہنا شروع کر دیتے ہیں قرآن میں پہلے لکھی ہوئی تھی تو اس کا بھی جواب سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی پرٹیکولر کافروں کے بارے میں ہے کہ ہم ان کافروں کو انقریب زمین و آسمان ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر مسلمانوں نے کی ہوتی تو یہ لوگ ڈاؤٹفل ہوتے انہوں نے خود کی ہیں نیشنل چینل ڈسکوری چینل اینیمل دیکھ لیں اور چینلس جو ہیں ان کے اندر یہ تمام کی تمام تحقیقات آتی ہیں تو اب سب مان لیں اس کو بہرحال جو منکرین خدا ہیں ایسٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری ڈسکوریز جو منکرین خدا کرتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے دنیا میں نائنٹی پرسینٹ سے زیادہ جتنی یہ ایجادات ہوئی ہیں یا ڈسکوریز ہوئی ہیں یا میتھمیٹکس کی فیلڈ میں فزکس کی فیلڈ میں جو کام ہوئے ہیں یہ مسلمانوں اور کرسچنس کے کیے ہوئے ہیں جو گاڈ کو ماننے والے ہیں اور یہ بات سب کو بالکل کلیئر ہے کہ اوائل میں عباسی دور کے اندر مسلمان جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ تھے جو میتھمیٹیشنز تھے انہوں نے بہت بڑے کام کیے اس زمانے میں آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے مسلمانوں نے زمین کا جو سرکمفرنس کیلکولیٹ کیا تھا چوبیس ہزار نوٹیکل مائلس جو اربک میل ہے اربک میل جو ہے وہ ون پوائنٹ ایٹ کلو کے برابر ہوتا ہے جو انگلینڈ والا میل ہے وہ 1.6 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے تو 1.8 کلومیٹر عربی میل ہوتا ہے یہ میل کا لفظ بھی عربی سے آیا ہے انگلش میں آگے مائل بن گیا بخاری اور مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے اس چوبیس ہزار نوٹیکل مائلز کو اگر آپ کنورٹ کریں تو وہ چالیس ہزار کلو بنتا ہے اور آج جو کیلکولیشن کی گئی ہے زمین کے سرکمفرنس کی وہ چالیس ہزار کلو ہے یعنی زمین پر ایک طرف سے چلیں اور واپس آئے تو چالیس ہزار کلومیٹر تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوئی جبرا کی فیلڈ میں تحقیقات ہوئی اس کے بعد تو کرسچنز نے تو واقعی اس کو عروج تک پہنچایا چاہے وہ نیوٹن ہو یا کیپلر ہو یا گلیلیو ہو یہ تمام کے تمام گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ تھے تو لہذا سائنس کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سائنس پوری دنیا کے انسانوں کا کامن مذہب ہے دین کی بات نہیں کر رہا ین تو اسلام ہے ان دین عِند اللہ الاسلام. the only acceptable religion in the سائٹ of اللہ is اسلام لیکن school of thought تمام religions کا کامن جو ہے وہ ہے science چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی یہودی ہے چاہے کوئی ہندو ہے چاہے کوئی بدھسٹ ہے چاہے کوئی سکھ ہے کوئی بھی ہے تمام دنیا کے religion including مسلمس ان کا کامن جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ سائنس ہے ایسٹبلش سائنس دنیا کا ہر انسان چاہے وہ کرسچن ہو Jews میں سے ہو Muslim ہو وہ یہ بات مانتا ہے کہ پٹرول آپ کو بھڑکا دیتا ہے یہ فزیکل فینومین آف نیچر سترہ سو سے پہلے تو زمین میں تیل دریافتی ہی نہیں ہوا تھا پہلی دفعہ سترہ سو میں امیرکا کی اسٹیٹ پنسلوینیا کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا یہ ہم جو بہاری اور مسلم میں وہ تیل کا سنتے ہیں نا وہ تیل سرسوں کا تیل اور باقی تیل ہوتے تھے کھانے والے جس کے ساتھ دیے جلائے جاتے تھے مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا مٹی کا تیل تو آج سے تقریبا آپ سمجھ لیں کہ تین سو سال پہلے کی دریافت ہے پیٹرول اور یہ ساری چیزیں اور ہمارے عرب ملکوں میں تو انیس سو ساٹھ کے بعد تیل کے کنویں دریافت ہوئے تو اب یہ پوری دنیا کو یہ بات پتا ہے اسی طریقے سے جتنی چیزیں جو فزیکلی پروف ہو چکی ہیں اور الحمد کئی ایک چیزیں پران کے ساتھ میچ بھی کرتی ہیں جو میں نے اپنے لیکچر میں وہ بتائی ہیں خصوصا ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹفک فیکٹس مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے میری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ گفتگو ہے اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام ڈسکوریز بتائی ہیں تو یہ کامن سکول آف تھاٹ ہے سائنس یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے نہ کسی مسلمان کا ٹھیکہ ہے نہ کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے نہ کسی ایتھیس کا ٹھیکہ ہے یہ بات اس لیے کروں کہ فیڈ بیک مجھے ملتا ہے اگلے دن مجھے امریکہ سے ایک بندے کی کال آئی تو وہ یہی بات ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ کہتا ہے ہمارے ایچ ایس کے ساتھ بڑا واسطہ پڑتا ہے اور وہ جو میں نے ریچرڈ ڈونکنس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا اس نے بڑا اپریشیٹ اس کو کیا اس نے کہا میری کچھ کیوریز ہیں تو پھر میں نے اس کو یہ تقریبا پینتالیس منٹ کی انہوں نے مجھ سے بات کی فون پہ تو میں نے یہ ساری باتیں ان کو کلیئر کی کہ یہ کہاں سے ٹھیک کے بنے ہوئے سائنس تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامن ہے پرانے پاک میں اللہ نے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا ہے جس پہ کافر بادشاہ کو انہوں نے خاموش کروا دیا وہ فیزیکل فینومن اف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا ود ریفرنس ٹو زمین تو وہ ہموش ہو گیا تو سائنس کسی ایک کا ٹھیکہ نہیں ہے پرانے پاک میں کم و بیش ساڑھے چھ ہزار آیات میں سے ایک ہزار آیات فزیکل فینومین اف نیچر اور سائنٹیفک فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں تو یہ کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے پوری دنیا کے انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے کامن سورس آف نالج ہے سائنس لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں میں نے کلیئر کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خوبیاں ایسی ہیں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملیں نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عزاب اسی مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالی نے کافروں کو دلایا اسی لیے کتاب فرض کیا گیا اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کیا تک کے لیے ہے القرآن یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا تک کے لیے ہے الحمدللہ تو یہ سورت الفال سے پہلے ضروری تھیں یہ باتیں بھائیو سورت الفال قرآن پاک میں سورت نمبر آٹھ ہے اور یہ سٹارٹ ہی اس موضوع سے ہوتی ہے جو اہم ترین موضوع ہے قتال کے حوالے سے اس لیے اس موضوع کو شروع میں بیان کر دیا گیا اس کی ڈیٹیل آئے گی پانچویں رکو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یس الفال اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں مالے غنیمت کے بارے میں یعنی جب کافروں سے قتال ہو اس دوران کافر جو سامان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جو ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہ سامان جو ہے وہ مالے غنیمت کہلاتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے تو ایک جملے کے ساتھ کیٹاگوریکل عقیدہ مسلمانوں کو دے دیا گیا ڈیٹیل آئے گی پانچویں رقو میں کہ وہ مالے غنیمت تقسیم کس طرح ہونا ہے پہلی بات کان کھول کر سن لو ان انفال رسول کے مارے گنیمت جو کتاب سے حاصل ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے اب جڑی کاٹ کے رکھ دی کوئی شخص یہ کہ جی فلاں کو میں نے مارا تھا تو یہ مجھے مل جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے کیونکہ اس حوالے سے یہ بہت امپارٹینٹ ٹاپک ہے انفال کسے کہتے ہیں انفال جمع ہے نفال کی جیسے کلم لفظ ہے قلم پین کو کہتے ہیں کلم عربی میں اس کی جمع ہے اکلام ان ایک پنس کلم اسی وزن کے اوپر ہے نفل ان کی جمع انفال نفل کہتے ہیں زیادہ چیز بونس اسی لیے جو ہم فرائض کے علاوہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی نفل نماز کہا جاتا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے ہم انہیں سنت موقعہ کہتے ہیں جو دن رات میں صحیح بخاری اور مسلم کی روشنی میں بارہ رکھتے ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ رکھتے ہیں تو نفل کہتے ہیں زیادہ چیز کو تو میدان جنگ میں اصل مقصد تو ہوتا ہے جنگ میں اللہ کی ذات کی خاطر کامیابی لیکن ساتھ زیادتی کے طور پر بینیفٹ کے طور پر مال غنیمت بھی ہاتھ آ جاتا ہے اسی لیے اسے کہا گیا انفال یہ بونس ہے انفال تقسیم کیسے ہوگا مالک غنیمت وہ پانچویں روپے میں جا کر آئے گا لیکن شروع میں اس اہم مضمون کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورت الانفال رکھ دیا گیا اور شروع بھی اس کو اس سے کیا گیا کہ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں کیٹاگوریکلی بتا دیجئے کہ انفال کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے دماغ سے نکال دو کسی کے دماغ میں اگر کوئی کیڑا ہے تو کیونکہ اس وقت اطلاع پیدا ہو گیا تھا تین طرح کی کیٹاگر بن گئی تھی ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کے دوران کافروں کو بھاگنے پر مجبور کیا جب کافر بھاگنے لگے تو انہی میں سے کچھ مسلمان تھے جنہوں نے کافروں کا پیچھا کیا تاکہ یہ یقین کامل ہو جائے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اب جب وہ ان کو بھگانے کے لیے پیچھے گئے تو پچھلے جو مسلمان تھے انہوں نے سارا مال غنیمت سمیٹ لیا ان کا جی یہ تو ہمیں حاصل ہوا ہے کیونکہ وہی عرب کی جہالیت کی رسومات چلتی آ رہی تھی میدان جنگ میں اسلام سے پہلے تو جو قبضہ کر لے مال اس کا ہوتا تھا تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ابھی تک کوئی رولز انفال کے نہیں آئے تھے مالغنیمت کے تو یہ پہلا کیس تھا مکے میں تو حکم تھا کفو فو کم اپنے ہاتھوں کو بدے رکھو تو پہلا کیس تھا یہ کتال کی شکل غزوہ بدر میں آنے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بالکل کلیئر کر دیا یہ غزوہ بدر کے فورم صورت نازل ہوئی ہے پہلے نازل نہیں ہوئی ہے کیونکہ غلطی کرنے کے بعد جب غلطی کی اصلاح کی جائے نا پھر بندے کو بات صحیح سمجھ آتی ہے پہلے بتا دیا جو اور بندہ غلطی کرے تو پھر اس بندے کے اوپر اتاب آتا ہے اور اس معاملے کو چھوٹا نہ گا انفال کو یہ بہت کریٹیکل معاملہ ہے تو ایک میں نے بتایا کہ وہ لوگ تھے وہ بھی تعکب کرنے والے اور تیسری کیٹگری کے وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ مامور تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو سب سے اہم کام کر رہے تھے مالگنی میں تو ہمیں ملنا چاہیے تو تینوں کیٹگری کے لوگوں کو ڈینائی کیا گیا کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں لا کے ایک ایک چیز کو ڈھیر کرو اور کوئی اس میں بےمانی نہ کی جائے اور اس حوالے سے ایک بڑی خطرناک ریس ہے وہ میں ضرور سنا دوں تاکہ مال غنیمت کے حوالے سے جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار سات سو سات اور صحیح مسلم میں تین سو دس یہ بہت کریٹیکل ایسے ہی میں نے اس کا نمبر بتایا ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کیا کرتے تھے یعنی اس پر کجاوا رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت ان کا نام تھا مدعم غلام تھے مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سفر و حضر میں وقت گزارا اور پھر ایک موقع پر غزب خیبر کے موقع پر کوئی نامعلوم تد ان کو آ کر لگا غیر مسلمان حالت جنگ میں تھے تو اس سے وہ شہید ہو گئے تو صابۂ کرامردوان نے کہا کہ کتنا خوش نصیب شخص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا یہ تو سیدھا جنت میں کیا یہ سابق کرام آپس میں بات کر رہے ہیں میرا خیال ہم ہوتے تو ہم بھی یہی بات کرتے آپ صحابی ہے عام آدمی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تم اسے جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر جو مالے غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی صرف ایک چادر وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے صحابی کے اوپر یہ منافق نہیں تھا شہید ہوا ہے اسلام لایا تھا آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے ایک چادر چرائی گئی مالے غنیمت کی جب آس وسلم نے یہ حدیث سنائی تو صحابہ کرام گھروں کی طرف پلٹے اگر کسی کے پاس کوئی تسما بھی غلطی سے کوئی رسی بھی آ گئی ہوئی تھی مالے غنیمت کی انہوں نے لا کے بیت المال میں جمع کروا دیا یہ فرق تھا صحابہ کرام میں اور عام بندوں میں لہذا اس میں ان کے لیے بھی درس عبرت ہے جو چند ایک نیکیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ جنت گرنٹڈ ہو گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے میں اور آپ کس شمار کے اندر ہے اور دوسری طرف ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جنہوں نے صحاب کرام کے بارے میں کوئی ہائپوٹیکل عقیدہ بنا لیے کہ صحابہ اکرام علی امردوان تو سارے کے سارے بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ المستر الحاق میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امار کو قتل کرنے والا اور امار کا مال لوٹنے والا دو میں ہے اور وہ کو عام آدمی نہیں تھا اسی مسند امام احمد اور المستر الاحاق میں آتا ہے سلاؤ دیبیا کا صحابی تھا ابوالغادیا اور اس پہ شیخ البانی نے پھر جو سفے کالے کی ہیں کیونکہ کچھ سنی علماء نے ابو ابوالغازیا پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی نہیں صحابی ہے وہ معاف ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو شیخ البانی رحم اللہ نے یہ حدیث سلسلہ حادی صحیحہ میں لے کے پھر کلاس لیے انہوں نے کہا شیعہ تو صرف بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی تم اتنے گمراہ ہو چکے ہو تم تمام صحابہ کو معصوم مانتے ہو حضور صلی السلم کہہ رہے ہیں وہ دوزک میں اور تم اسے جنت کی بچارے سنا رہے ہوگیت کی وجہ سے بولے حاضب اللہ اور وہ حدیث تو مشہور ہے بخاری اور مسلم میں کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزک کی طرف بلانے والی ہوگی اور کلیئر ہوا کہ مولا علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے ان کے مخالفین جو تھے وہ حق پر نہیں تھے باد ہم سب کے لیے دعائیں مفرد کرتے ہیں لیکن یہ بات بڑی خطرناک ہے اور محدثین دیکھیں انہوں نے کوئی علم نہیں چھپایا ورنہ تو بعض لوگ یہ بھی گستاگی سمجھتے کہ یہ سیابی کا لکھ دیا کہ آپ کی چادر رہے گی صحابہ کی خدا کے لیے یہ بدھ پرستی چھوڑیں اسلام بت پرستی کی تلقین نہیں کرتا اسلام کہتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحیز ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ بڑے لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریبوں کے لیے اور ہوتے تھے اور اضر فاطمہ کون ہے جنتی عورتوں کی سردار لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہاں تک بات کر دی؟ تو یہ مال غنیمت کا معاملہ بہت اہم معاملہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام بھی سورت الانفال رکھ دیا اور اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی نمبر ایک اللہ تعالی نے ایک مہینے کی مسافت سے میرا روپ ڈال دیا ہے کافروں کے اوپر یعنی میں ایک مہینے کی مسافر پر دور ہوں میرے ساتھ مجاہدین تو کافروں پر روپ پڑ جائے گا ہمارے ایمان کی طاقت کی وجہ سے نمبر دو اللہ تعالی نے میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا میرا امت جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے اگلی امتوں میں کیا تھا کہ مخصوص مساجد ہوتی تھی پھر وہ اگر سفر پہ جاتے تھے اتنی نمازیں وہ پھر جمع کر کے رکھتے تھے تو کٹھی کے پڑتے تھے کتنی مصیبت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے جہاں نماز پڑھے. پوری زمین پاک کر دی نمبر تین اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے لیے کافروں کا میدان جنگ میں چھوڑا ہوا مالے غنیمت یعنی انفال وہ حلال نہیں تھا یہ سورت انفال کے حوالے سے میں نے اس لیے حدیث کوٹ کی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث اور نمبر چار اللہ تعالیٰ نے مقام شفات مجھے عطا فرمایا عطا یہ بہت ابو کا مقام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائد کرے گا جہاں پر ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے گا مقام شفاعت بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی مقام شفاعت عطا فرمائے گا اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے انبیاء کچھ قوموں اور قبیلوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے جاتے تھے مجھے اللہ تعالی نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ماسلا کا کا فت الناسی بشیروں ندیرہ پاک میں یہ آیت آئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے در سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا الحمدللہ صحیح مسلم میں دو اور خوبیاں بھی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں آئیں پانچ تو یہ ہوگی دو اور چھٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوام کلمات کے ساتھ مبوس کیا یعنی بات مختصر اور مفہوم گہرا مثلا جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے ابن بلا اعمال البنیات بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اب اس ایک حدیث پر اگر کتابیں لکھی جائیں تو ہزاروں دفعہ کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اتنا جامعہ کلمہ ہے اور ساتویں خوبی بھی آپ صلی اللہ علیہ ورمائی جو مجھے عطا ہوئی کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کیا گیا اور اس صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں خاتم کے جو میں نے کہا قرآن میں خاتم آیا اور اس صحیح مسلم کی حدیث میں آیا خاتم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی موہر بھی ہیں اور موہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے تو آپ نبوت کی موہر ہیں قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں خاطم بھی ہیں تو خاتم اور خاتم اس کی بحث میں نے مسئلہ نمبر چالیس کے اندر کی ہے جس میں گادیانیوں کے جو اشکلات ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے الحمد للہ اول انفال اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مال غنیمت تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے فت اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ اسلحات بینکم اور آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو حوا سعود صبر وہ اتیم اللہ رسول اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کم تم مین اگر تم واقعی مومن ہو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم اب مومن کی ڈیفینیشن بھی آگے بیان ہو رہی ہے سورت الحجرات میں جا کے تو ڈیٹیلس آئے گی لیکن یہاں پر بھی الحمد بڑے مختصر الفاظ کے ساتھ ایک مومن کی ڈیفینیشن بیان کر دی ہم بھی اپنے آپ کو اس کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں یا نہیں انکمنون الزین اضا ذکیر اللہ وجیرت کلو بہم بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کا اٹھتے ہیں کیجوئل نہیں لیتے اللہ کو اللہ بڑا ہو رہی میں معاف کر دے گا یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے بئیمان ہے دو نمبر ہیں بے نوازی ہیں یا اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر اچھا بندے کا پتر کوئی نہیں پڑھنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے ایسے نہیں ہوتے مومن مومن وہ ہے کہ اللہ کا ذکر جب اللہ کی یاد کسی کو دلائی جائے وہ کہاں اٹھے یہاں کسی کو کہا جائے نماز پڑھ تو کہنا جی تصویر اپنی کورج جانا ہے میں اپنی کورج بولے آزب اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی ضرورت ہے بہت بڑی ضرورت ہے, بڑی ہے تعالیٰ سوریہسجدہ کے اندر فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے اور یہ میں نے آخری آیت لگائی ہے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 4 پہ امام المبیا کی دعوت قرآن اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اللہ تعالی کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے ان نمن المجرمین ممتقیمون ایسوں سے تو ہم انتقام لیں گے کہ جنہیں بتایا جائے بھائی اللہ سے ڈر اس کتاب پر عمل کر اور وہ اس کو کیجول لینا شروع کر دے رخ پھیر لے تو مؤمن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں وہ ایزا تلیت علی ہم آیا تب اس کی آیات ان پر پڑی جاتی ہیں زادتهم ہم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ظاہر تبھی بڑھے گا جب اس کا مطلب ہی پتا ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے تو اس کا کیا ایمان بڑھنا ہے اور یہ آئے اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے جو اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ مرجیہ سے اختلاف رکھتے ہیں وہ رَبِّهِمْ اور یا اور وہ اپنے رب پر توقل کرنے والے ہوتے ہیں اگر کوئی تکلیف یا پریشانی آ جائے تو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں ان لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ انا بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ جو مصیبت آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے اور ہم نے بھی مار کے اللہ کے پاس جانا ہے اللہدین یقین سولا رزقنا فکون اور ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہمارے دی ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں کیونکہ جب جیب ڈھیلی ہوگی تو پتا چلے گا نا کہ کس کا ایمان جو ہے وہ کنوکشن والا اور کون دودھ پینے والا مجنو ہے یہ تو پا... تبھی پتہ چلے گا ورنہ تو نہیں پتا چلے گا تو نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائے اور آگے کاروبار میں بےمانی اور فراڈ کرنا شروع کر دیں نہیں نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے تو نماز سے باہر نکل کے بھی ایک پریکٹسنگ مسلمان ہونا چاہیے اخلاقی اقدار ایسی ہوں کہ لوگ مثال دیں کہ یہ مسلمان ہے نہ کہ یہ ہو کہ ریچرڈ ڈونکز وہ کتاب دا گاڈ ڈیلیژ لکھ کے تو سارے مسلمانوں کے کپڑے اتار دیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے کردار اس لیے میں نے کہا کہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہم خود ہیں تو نماز کو وہ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ الحمدللہ مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوبی ہے آج بھی یہ انٹرنیشنل فگرز ہیں کہ دنیا میں چیریٹی میں سب سے زیادہ مال دینے والا ملک پاکستان ہے بلکہ پاکستان کے اندر جو غربت ہے تقریباً انیس کروڑ کے قریب آبادی ہو چکی ہے آج 29 مارچ 2014 ہے تقریبا ابھی مردم شماری کروا رہے ہیں اللہ کرے گا کروائے تاکہ یہ سارا معاملہ کھل جائے کہ یہ آبادی کتنی ہو چکی ہے بہر محتاط اندازے کے مطابق 19 کروڑ کے قریب آبادی ہو چکی ہے اور 50 پرسینٹ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یہ ملک چیریٹی کے اوپر چل رہا ہے گھروں میں کام کرنے والی پانچ سو یا 1000 روپے میں کام کرتی ہیں لیکن وہی گھر والے ان کے بچوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں کبھی راشن دلوا دیتے ہیں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تبھی ہی یہ چیریٹی پہ ملک چل رہا ہے اگر چیریٹی نہ ہو تو یہاں تو غریب بھوکا مر جائے گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں یہ ایز اے ای ویلفیئر سٹیٹ تو یہاں کوئی نہیں ہے چند ایک اشرافیاں ہیں جو جن کے لیے ملک ویلفیئر سٹیٹ بنا ہوا ہے اولا کا من حق کا تو ایسے لوگ ہیں پک کے جن کے اندر یہ نشانیاں ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں پہلی چیز دوسری چیز جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے جب جنت کی خوشخبری کی آیات آتی ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جنت کے لیے کوشش کرنی ہے اور دوزر سے بچنے کے لیے ہم نے اسباب مہیا کرنے ہیں اور تیسری چیز وہ نماز کو قائم کرتے ہیں تیسری چیز اللہ پر توقل کرتے ہیں چوتھی چیز نماز کو قائم کرتے ہیں اور پانچویں چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ پانچ نشانی ہیں تو ایسے لوگ ہیں کٹر مؤمن حق سچے مؤمن لہم درجات عند آئند اور اب لوگوں کے لیے ہیں اللہ کے حضور دراجات و ورزق و کریم اور ان کے لیے ہے مغفرت اور با عزت روزی آخرت کا گھر جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ساری نعمتیں عطا فرمائے گا بہاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی دل میں ان کا کھٹکا گزرا نہ کسی کام نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا کھٹکا بھی خیال بھی گزرا صحیح مسلم میں اگر آپ جنت کا چیپٹر پڑھیں تو یقین کریں دل کرتا ہے آج ہی جنت میں پہنچنے کی کوئی سبیل مہیا ہو تو انسان پہنچ جائے تو اس میں اس طرح کی تمام نشانیاں موجود ہیں اب پانچویں آیت سے غزب بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے تھوڑا سا ذکر آج کر لیتے ہیں جتنے ہمارا ٹائم تھوڑا باقی رہ گیا باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ غزوہ بدر کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ سورت الانفال ہے اسی طریقے سے غزوہ عہد کی لائیو کمنٹری چھ رکو ساٹھ آیات سور عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں اور غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری آئے گی سورت الاحزاب کے اندر جا کے اور آخری غزبہ جو ہے غزب تبوک اس کی لائف کمنٹری اگلی سورت سور التوبہ کے اندر رہے گی تو سورت الانفال سے کتال کا سلسلہ شروع ہوا اور سورہ التوبہ پر مکمل ہوا یعنی غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بعد میں بھی جو معاملہ چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب جی سیٹ کے اوپر حجت تمام کی وہ قتال کا سلسلہ جو غزوہ بدر سے شروع ہوا تھا غزوہ تبوک پر مکمل ہوا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر یہ دونوں صورتیں اکٹھی رکھ دی ہیں تاکہ عذاب اس سال جو قتال کی شکل میں کافروں پر آیا وہ معاملہ کلیئر ہو جائے الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اعلان نبوت کے تیرہ سال تقریباً گزارنے کے بعد مکے سے مدینہ شریف چلے گئے انہی تیرہ سالوں کے اندر مکہ میں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا جس میں یہ مکمل دھمکیاں تھی کہ کافروں اپنی خیر منا لو اتنا لمبا ان کو ٹائم دیا ایمان لے آؤ لیکن مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب کا مذاق اڑاتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے کی سبیل کر دی اور مدینے میں اوس اور خزرج کے مسلمان جو ہیں انہوں نے ہمت دکھائی خصوصاً دو بندوں کا نام تو میں ضرور ذکر کروں گا سعد ابن ماز اور سعد ابن عبادہ سعد ابن ماذ جو اوس کے سردار تھے اور خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی محنتوں سے لوگ مسلمان ہوئے اور بیتے اقبے ثانیہ کے موقع پر سیونٹی فائیو مسلمانوں نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی اور پھر آپ کو دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے اور ان تیرہ سالوں میں مکی دعوت میں صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے لیکن وہ کامل علیمان محمد تھے اور ان ایک سو پچیس کی برکت سے اگلے دس سالوں کے اندر ٹوٹل ریولیوشن آ گیا اور اس سے بھی اگلے پانچ سال اگر ملا لیے جائیں تو آپ سمجھنے پوری دنیا میں مسلمان ایک سپر پاور بن کے ابھرے سیدنا عمر کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریبا چار یا ساڑھے چار سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں سپر پاورز گرا دیں رومن امپائر بھی جنگ جرموگ میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے سامنے گٹنے ٹیک دیے اور اس کے بعد جنگ قادسیہ میں ایرانین امپائر بھی گر گئی اور دونوں سپر پاور جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے سرنگ ہوگی بلکہ ایران تو پورے کا پورا مسلمانوں کے پاس آ اور عراق اس کے ساتھ سارے ملک کا علاقے اور جو رومن امپائر تھی ان کے بھی کافی علاقے مسلمانوں کے پاس آئے اور باقی رومن امپائر نے جزیہ مسلمانوں کو دینا شروع کر دیا جو سورہ التوبہ کے اندر ذکر آ جائے گا بہرل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شیخت کر کے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی تین کام کیے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعات کا کیا یعنی ایک انسار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا کیونکہ مہاجرین تو اپنا سارا سامان وہاں چھوڑ کر آگے تھے سب کچھ لٹے پٹے وہاں پر پہنچے تھے مدینہ شریف میں خالی ہاتھ تو ایک انسار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا حتیٰ کہ اگر کسی انسار کی دو بیویاں تھیں تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا ان کہ دونوں میں سے جو پسند ہے پسند کر لو میں اس کو تلاق دیتا ہوں تم اس سے شادی کر لو اگر تمہارے پاس افورڈ نہیں تم کر سکتے اندازہ کریں اس لیول تک قربانی تو یہ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا مواخت دوسرا کام آپ نے مدینہ شریف پہنچتے ہی کیا مساق مدینہ یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا کیونکہ وہاں پر ڈومیننٹ اوس اور خدرش کے علاوہ اگر کوئی ڈومیننٹ تھا تو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کہ مدینہ پر اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم مل کر مدینہ شریف کا دفاع کریں گے اگرچہ اس پہ وہ قائم نہیں رہی یہودی لیکن اس وقت آپ صلی اللّہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کر لیا اور وہ اس پر اس کی وجہ سے بھی کافروں پر قریش مکہ پہ ایک دھاگ بیٹھ گئی اور تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جو قبائل تھے جتنے مدینہ شریف کے ارد گرد آباد تھے ان تمام قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے کہ یا تو ہمارے ساتھ مل جاؤ یا نیوٹرل ہو جاؤ کل کو اگر قریش ہم پر حملہ کریں گے تو تم نے نہ قریش کا ساتھ دینا ہے نہ ہمارا دینا ہے یا ہمارا ساتھ دو یا نیوٹرل ہو جاؤ تو اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی پولیٹیکل پوزیشن مدینہ شریف میں اسٹرانگ ہو گئی اور حقیقت بات ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں جو بیک وقت ہر میدان میں کامیاب ہو چاہے وہ سیاست کا میدان ہو چاہے مذہب کا میدان ہو یا وہ میدان جنگ ہو سپا سلار بننا ہو ہر فیلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ و وسلم ایک پرفیکٹ پرسنالٹی تھے اسی لیے جب کتاب لکھی تو پہلے نمبر پہ دا ہنڈریڈ جو بک ہے اس میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کیا گیا دنیا کی کامیاب ترین شخصیات میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں الحمدللہ کامیاب ہوئے تو یہ تین کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تقریباً آپ سمجھ لیں ڈیڑھ کونے دو سال ان تین کاموں میں لگے اور اس کے بعد پھر دو ہجری کے اندر سترہ رمضان کو میدان بدر میں جو ہے وہ پہلا غزل بدر ہوا اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے سورہ الانفال کی عائد نمبر پانچ سے اب یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے انشاءاللہ اللہ یہ ہم پھر اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے تاکہ یہ معاملات بھی کھل کر آئیں غزب بدر کیوں ہوئی اب اس کا مختصر سی بات میں ایک دو جملے یہاں پر ہی بول دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ عائد نمبر پانچ سے شروع کریں گے کہ اصل میں مسلمان چونکہ سب کچھ مکے میں اپنا سامان چھوڑ آئے تھے اور وہاں پر کافروں نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان ظاہر مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کہ جو یہ کفار مکہ کا قافلہ ابو سفیان شام سے تجارت کر لے کر آ رہا ہے ہم اس قافلے پر حملہ کریں گے ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں صرف ان سے مال چھیننے کے لیے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے مال میں مکے میں قبضہ کر لیا ہوا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمی اقدام نہیں کیا کوئی ایک ماد اللہ تخر اللہ کو مال لوٹنے کی خاطر اس کے ایک یہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اللہ تعالیٰ نے بعد میں وہی نازل فرمائی کہ ایک طرف سے شام کا لشکر آ رہا ہے ان کا لیکن ان کے پاس کوئی محافظ نہیں ہے ان کو فتح کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن ان کے مقابلے میں دوسری طرف سے ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کر آ گئے ایک ہزار کا کیل کانٹے سے لیس اور مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا آٹھ تلواریں تھیں چند زرے تھیں کچھ اونٹ تھے اور کچھ گھوڑے تھے کیونکہ وہ تیاری کے ساتھ نکلے ہی نہیں تھے غزہ بدر کی وہ تو شام کا قابلہ لوٹنے کے لیے نہتے لوگوں سے وہ مال لینے کے لیے آئے تھے اور وہاں پر اللہ تعالی نے ایمان کا امتحان لے لیا کہ اب یہ دو ہے یا تو میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک تو میں دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوائس کیا کہ نہیں ہم بدر میں جائیں گے افضل ہے وہ خالی آتے اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ تم عذاب مانگتے تھے نا لو پھر عذاب کی پہلی قسط غزل بدر کی شکل میں قبول کر لو آج حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا الحمد للہ لہٰذا میں آج کی گفتگو پھر انہیں دو باتوں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں جس میں میں نے تمہیدن بھی تیس منٹ لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو ایسی خوبیاں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی کہ اگلی نمبر ایک اگلی امتوں کا جب انکار کرتی تھیں امتیں وہ انبیاء اکرام علی مسلام کا رسولوں کا تو اللہ تعالی کی طرف سے غیبی عذاب آ جائے کرتا تھا طوفان کی شکل میں چنگھاڑ کی شکل میں تیز ہواؤں کی شکل میں سمندر میں ڈبونے کی شکل میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب آیا کتاب کی شکل میں لہذا کتال کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے چیز اسلام میں جو جہاد اور کتاب کا کنسپٹ ہے یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات پتا ہو کہ اس کی اصل چیز کیا ہے کہ مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب استحصال دلوایا کافروں کو جو اللہ تعالیٰ پہلے غیبی ذریعے سے کرتا تھا اور دوسری خصوصیت یہ کہ اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا معاوضہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا لیکن وہ ان کے زمانے کے لیے معاوضہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ القرآن ہے قیامت تک کے لیے یہ معوضہ ہے جس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت کسی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے مورزے پر نہیں کروایا گیا کیونکہ آج ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے نہ اس کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں نہ, نہ کرسچن اپنے پیغمبر کے اس مورجے کی ویڈیو پیش کرتے ہیں کر سکتے ہیں نہ جیوس جو محمود علیہ السلام کے اس مورزے کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کا مورزہ آج بھی اسے چیک کر لو آج کی جدید فیلڈ کے ذریعے جو ریسرچ ہوئی ہے اس پہ اس کو پیش کرو جو اسٹیبلش سائنس ہے اس کے خلاف اس کی کوئی آیت نہیں نکلے گی اور یہ ریویلڈ نالج آج کے سب سے بڑے ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کو سپورٹ کرتا ہے اور قرآن انہی دو علوم کو مانتا ہے یا تو ریویلڈ نالج کو مانتا ہے وہی کے علم کو یا ایک نالج کو سائنس کے علم کو دو نالج ابٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ از نون ایز سائنس مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے اور میں نے یہ بات بھی بتائی کہ سائنس کا علم کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے دنیا کے تمام ریجن کے لوگ کے لیے ایک کامن سکول اف تھاٹ سائنس ہے اسٹیبلش سائنس تھیوریز اور ہائپوتھیسز نہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم و اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاء المبين